آپ وسیم نہیں ہیں آج انہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے اگلے سال کا کیلنڈر تیار کر کے کارڈ تیار کر کے لے آئے اور آپ دوست جاتے وقت اگلے سال کا شیڈیول لے کر کے جائیے گا ہاں فیس بک پر بھی اویلیبل ہے لیکن بشیر والی جو لندن والی یا انگلینڈ والی جو وہ ساری ہیں وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے مجھے بہت لوگ سونے نہیں دے رہے تو یہ ذرا لازمی اپنا زیادہ ہوتی ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ <coughs> بہت سارے ڈیمانڈ بھی ہے ان کی اکثر <coughs> لوگ پوچھتے بھی ہیں تو سیم بیٹری کو تو شباش ملنی انٹرنیٹ پر بھی دے دیا اور یہ دوستوں کو آج کتنے کر کے بھیک ماشاء اللہ دونوں نعتیں بڑی پسند آئیں اس لحاظ سے کہ حضرت نے جو نعت پڑھے ہو تو اعلیٰ حضرت حضرت رڈوی کی ہے اور اعلیٰ حضرت کے نعت جو ہے یہ اصل میں عال باطل کے خلاف ایک اعلان جنگ ہوتا جو ہے جو شخص یہ چاہے کہ محبت رسول میں ایک مجاہد کا کردار ادا کروا اعلیٰ کے ناطے پڑھے اور آلہ حضرت کے نعت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے نعت کا ایک فنکشن ہے نا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعت کا مین فنکشن ہے یہی درست عقیدہ بنانا اور درست عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ عقیدہ کلاس لوگ سن کر تو چکے جھوٹ جاتے ہیں پتہ نہیں مولویہ آگے کوئی خطرہ نہیں مولویہ آنے نا درست عقیدہ نا مطلب بڑا صحیح سوچنا یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ مسجد انوار مصطفیٰ سے کچائری کس طرف ہے تو آپ کہیں گے نا جنوب کی طرف ہے ٹھیک یہ تو اکثر یہ عقیدہ ہو گیا اگر کوئی کہے نہیں شمال کی طرف ہے تو یہ عقیدہ بادلہ ہوگا بس عقیدے کا مطلب ہے صحیح سمت کا تعین صحیح سوچ جب آپ کسی کو نبی مانتے ہیں تو اس کے لیے اور کچھ ماننے یا نہ ماننے لیکن ایک بات مانے بغیر چارہ نہیں اور وہ یہ کہ اس ہستی کا رابطہ اللہ سے ہے اب دنیا کی کون سی چیز ہے جس کا اللہ سے نہیں ہے سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ٹھیک ہے اگر یہ تعلق خالق اور مخلوق ہونے کا ہوتا تو ہر مخلوق نبی ہوتی بات اگر یہ تعلق خالق اور مخلوق ہونے کا ہوتا تو مخلوق میں سے جو بھی مخلوق کیا گیا جو خالق نے جو بھی مخلوق کیا وہ نبی ہوتا اگر مالک و مملوک کا تعلق ہوتا یعنی وہ مالک ہے یہ مملوک ہے تو ساری مخلوق نبی ہوتی اگر یہ تعلق رازق و مرزوق کا ہوتا رازق رزق دینے والا مرزوق جس کو رزق دیا گیا تو جس کو بھی رزق ملا وہ نبی ہوتا انہیں پیرامیٹرز پر آپ سوچتے چلے جائیں واہب یا وہاب اور موہوب کا تعلق ہوتا یعنی جس کو کوئی چیز ڈونیٹ کی جاتی ہے بلیسنگ کی جاتی ہے تو وہ تو جس کو بھی رحمت ملی محبت ملی اس کے علاوہ کوئی تعلق ہے جس کو اللہ کریم نے بڑا اسٹرکٹلی پروہبٹ کیا کسی اور کے لیے یہ استعمال نہ کرنا لفظ اگر کسی اور کو نبی کہو گے تو میں اپنے کھاتے میں تمہ سے تمہارا نام نکال دوں گا تو میرے بھی من کرو یعنی کسی اور کو غیر نبی کو نبی کہنے والے کو خدا اپنے کھاتے سے بھی نکال دیتے کہ تم نے میرے نبی کے غیر کو نبی کہا تم نے میری توہین کی, کی ہے تم نے میری خدائی کے نظام کو چارج کیا میں نے صرف اسے نبی بنایا تم اور بنائے جا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایکسکلوسونیس ہے باقی نعمتوں میں کامونیلٹی کامنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں لفظ بھی ہے یہ بھی ہے اور جنریلٹی عمومیت ہر نعمت میں ہے اس میں ایکسکلوسونیس ہے یہ بیریئر ہے یہ میرے نبی کی عزت ناموس کا بیریئر ہے کسی غیر کو ادھر نہ لانا وہ بھی مارا جائے گا تم بھی مارے جاؤ اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی تو ان کرو گے تو تمہیں نبی چیلنج کرے تو میں چیلنج کرتا ہوں کیوں اگر یہ حدیث موجود ہے کہ من عادہ ولین فقت آزنت ہوں بل ٹھیک کہ جس نے میرے کسی دوست سے اداوت رکھی اینیمسٹی رکھی خصومت رکھی تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں خصومت رکھی جنگ کا اگر ولی کے بارے میں اپنے ہر دوست کے بارے میں اگر ولی کے بارے میں اپنے ہر دوست کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے تو انبیاء کے بارے میں تو نہ کیوں کہ ناموس نبوت اور سالت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کوئی اپنے ذات کے حوالے سے خدا کریم برداشت فرما لیتے ہیں یہ وہ نعتیں کہ جن کا تعلق الحضرت فاض بریلوی سے تو وہ تو ناموس رسالت کا ایک تحفظ ہیں سرکار نبی ہے کریم علیہ السلام کی چار دیواری کا ایک جو پروٹیکٹیو سسٹم ہے وہ فریم کرتی ہے اس لیے الضد گناتے ہیں وہ فریم کرتی ہے اس لیے الضط گناتے ہیں صرف ترنم کے حوالے سے نہ دیکھا کریں کہ پوئٹک یا ورسیفکیشن حوالوں سے یا پوئٹر گرینجر کے حوالے سے یا پوئٹک کمپیٹنس کے حوالے سے یا پوئٹک ماسٹری کے حوالے سے نہیں بلکہ اعتقادی حوالے سے اعتقادی حوالے سے اور شان شیونات نبوت کے حوالے سے کہ نبوت کی کیا کیا شان ہے حالت کی یہ yeah. دوسری شناعت جو بیٹے نے پڑھی ہے حارث بیٹے نے وہ میرے دوست کی ہے نجم نعمانی صاحب کی جو خواجۂ خواجان حضرت پی نذیرہ مسب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور عام آدمی نہیں تھی کالج کے پروفیسر بھی تھے لاہور کے معروف کالج ہے جس طرح آکسفرڈ لیول کا ایک ادارہ ہے اس میں پروفیسر تھے لیکن ایک ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ گیا یا ولی کامل نے ہاتھ پکڑ لیا تو پھر وہ کلم جو پتا نہیں کیا لکھتا تھا وہ کلم وقفے مستعفی ہو گیا حضور داتا صاحب کے پاس ایک بندہ ہے نا اور وہ پہلوان تھا تو اور تھا بھی ہندو جو روایت مجھ تک پہنچی ہے تھا بھی ہندو تو اولیا کا بھی پڑھا جی مزاج ہوتا ہے اب کشتی کرنا اولیا کا تو شعبہ نہیں ہے نا لیکن اگر کوئی چیلنج کر بیٹھے تو بعض اوریا ہو ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ بتا کمزور ہے نحیف و اظہار ہے اب اگر کوئی ہم سے کہے کبڈی کھیلو تو میں, میں کیسے کھیلوں گی آپ لوگ کیسے کھیلیں گے لیکن اوریا بھی عجیب و غریب بستیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر خدا کا کرنٹ ہوتا ہے نا خصوصی ایکسکلوسیو کراچ استعمال کر رہا ہوں میں <laughs> نے ایکسکلوسیونیس پر بات کی تھی نا تاتا کے پاس آ گیا اور کہتا حضرت آپ نے پوچھا کس سے آؤ کیونکہ لوگ کلمہ پڑھنے آتے تھے لوگ اپنے مسائل لے کے آتے تھے کلمہ پڑھنا تو پڑھو مسئلہ آئے کوئی تو وہ حل کرتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں آپ سے لڑنے آئے ہو بڑا عجیب بات دت میں مجھ سے لڑنے آیا کا لڑنے آؤں کیا لڑنے آؤ کشتی لڑنے آؤں پروان ہوں یہی میرا فن ہے آپ کا وہ فن ہے میرا یہ فن ہے تو میں اپنے فن کی بات کر سکتا ہوں میں آپ سے لڑنے آیا ہوں اب حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے سبا. حسنی سید تھے جو لوگ حسنی سیدوں کو سادات نہیں نا مانتے جو حضر و پاک کو بھی سید نہیں مانتے حضور داتا صاحب کو بھی پھر چاہیے کہ وہ اس سے سے خارج کما کیوں کھڑے ہوتے جا کر حضرت داتا صاحب حسنی سید تھے اور امام حسن کے اولاد موجود ہے جن کو غلط فہمی ہے ان کو غلط فہمی دور کرنی چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج جس حضرت شیر خدا کا جب مرہب سے مقابلہ ہوا نا تو آجاب. خالباً بن یا کسی اور کا واقعہ ہے یہ کنفرم کرنا پڑے گا تو آ کر اس نے رت سیر خدا کے جب چیلنج کیا تو لیکن چیلنج کرنے سے پہلے کہا کہ میں علی سے لڑنے آیا ہوں آپ نے عذرائے تمکر فرمایا کبھی کبھی لائٹ سا مذاق یہ ہستھیاں فرمایا کرتی ہیں کہ جس سرکار نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کھجوریں ساری علی نے کھائی ہیں گھٹنیاں ساری سامنے رکھی ہوئی ہیں حضرت شیر خدا نے لائٹ سا مذاق کتنا خوبصورت کیا تھا یار صلی اللہ میں نے تو جتنی کھائی کہیں یہ لوگ سارے مہد گٹھنیوز میں ٹھیک ہے اب حضرت شیر خدا نے فرمایا یار علی سے بعد میں لڑنا تو پہلے مجھ سے لڑو علی تو بعد میں مجھ سے لڑ لینا پہلے مجھ سے لڑائی کرو اب اس نے جب پنجاز میں شروع کی تو حضرت شیر ہوں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا مرحب علی تو نے میدان در خیبر کا نہیں کہڑا تھا وہ ہماری قوت تھی تو حضرت شیر خدا کا کی قوت کو سرکار مدینہ کا اپنی قوت قرار دینا ان کے خون کو اپنا خون قرار دینا اور ان کے لحم کو مبارک کو اپنا لہم قرار دینا یہ حرت مولا مرزا شیر خدا کرم ملاز کریم کی ایسی شانے ہیں کہ جو انسان کو ایمان کی بلندیوں پر لے جاتے ٹھیک تو آپ نے اس کو پکڑ کر ایک مروڑا دیا تو اٹھا کر کے زمین پر مارا اور اس کے ہوش اڑ گئے آپ شیر خدا اسد اللہ الغالب جسے محبوبے کے بریا کہہ دیں تو ظاہرت اس نے اسد بنا دینا ہے ورب نے اسے جی اور وہ بھی اسد اللہ بن اپنا میرا میرا شعر اور وہ بھی میرا غالب شعر ٹھیک ہے تو سک تو پہلوان نے کیا کہا تھا کہ زندگی میں کوئی مجھے شکاست نہ دے سکتا تھا نہ میں شکاست کرنے والا بندہ ہوں مجھے لگ رہا ہے تو ہی یاد کرا رہا ہے ٹھیک ہے یہ شکست فاج مجھ کو آج پہلی بار ہے دل میں آتی ہے کہ تو ہی آدر کر رہا ٹھیک ہے اب دادا صاحب کی بلانے فرمایا میں اچھا تو پہروانی کے لیے میں تیار ہوں اسے گا چھا پہ یہ لے میرا بازو پکڑے میں چڑھاؤں گا دادا صاحب نے پکڑا بازو پکڑ لیا فرمایا زور سے پکڑے بار میں گرانا کرنا کہ چڑھا لیا اس نے پورا زور لگا لیں داتا صاحب نے پورے زور کے ساتھ وہ بازو پکڑ لیا اور پھر کیا تھا اس نے دوسرا ہاتھ حضور کے قدموں پر رکھا اپنے آنٹ حضور کے پاؤں پر رکھے اور حضور اب مجھے میرے داتا نے میرا بازو پکڑ لیا باقی اس کا میں کوئی خطرہ نہیں ہے آج میرا بازو میرے داتا کے آدمی ٹھیک تو یہ محبت اور ایمان کی باتیں تو نجم نوانی صاحب کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ حضرت خاج خاص گان پی رضیرہ مذہب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور شاید ان کو شاعر بنانے میں حضرت حفیظ جلندری علیہ الرحمہ کا بہت بڑا کردار تھا اور حضرت حفیظ جلندری کو میں علیہ الرحمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہ اسلام لکھ کر انہوں نے شاعری کا حق ادا کر کر رکھ دیا اور حضرت حفیظ جالندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا وہ بھی ان کے پیر تھی خاج خاج پی کے تھی خواجہ صاحب گانت اللہ کے مرید تھے اولیا کے درباروں میں انسان سازی ہوتی ہے انسان تیار کیے جاتے جب انہیں دنوں میں روس میں دعوت دی گئی پاکستان کے دو بڑے شعراء کو لوگ بکتے بھی ہیں ٹھیک لوگ بکتے بھی ہیں اور لوگ نہیں بھی بکتے کی قیمت لگ جاتی ہے اور کئیوں کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا کوئی کہتا ہے پلاٹ دوں گا ایک کنال کا دو کنال کا پلاٹ آپ کو پیش کرتے ہیں آپ ہماری بات مان لے کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کے ہاں وہی پلاٹ لے کر کے حاضر ہوا جاتا ہے اور جواب کیا ملتا ہے چلے جاؤ تم حضور غوث سے پاک کے غلام کی ایک جوتی بھی نہیں خرید سکتے چلے جاؤ تم ہماری قیمت لگانے کی کوشش نہ کرو ہم نے تمہاری قیمت لگا دی ہے تم سرکار گوسل کے غلام کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو قیمتیں لگتی ہیں لوگ بکتے بھی ہیں لوگ نہیں بھی بکتے حضرت حفیظ جلندری ایک اور شاعر کہ جس کا نام یہاں لینے کو میرا دل نہیں کرتا وہ روس کے کہنے پر گئے بولی لگی ایک بک گیا ایک نہ بکا روسیوں کے آوارڈ ایک کو مل گیا اور افیز جلندری کو جب اوارڈ دیا جانا لگتا میں غلام میں مستفیٰ ہوں میری عظمت ہے نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسیینہ تم کون ہوتے ہو ٹھیک ہے حفیظ جلندری نے اس کے بعد یہ راز حفیظ جلندری نے آج تک نہیں کھولا کہ روس سے انہیں وہاں پر حراست میں لے لیا گیا کہ انہوں نے ہمارے ایوارڈ کی توہین کی ہے ایکسیپٹ نہ کر کے حراست میں لے لیا گیا اور بدترین قسم کی عمریت رائج تھی یاد رکھیں سوشلزم کے بارے میں کمیونزم کے بارے میں میں نے ایک تفصیل تفصیلی تبصرہ آپ کے سامنے کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ کیا چیز ہے سوشلزم کمیونزم ان کا سسٹم اسلامک سسٹم پر بات کرتے ہوئے میں نے تفصیل بیان کی تھی بدترین درجے کی آمریت رائش تھی حفیظ جلندری کس طرح پہنچے واپس پاکستان میں یہ راز انہوں نے کھولا نہیں لیکن مجھے کچھ اندازہ ہے کہ وہ کس طرح پہنچے سیونٹی ون کی وار ہے اور ہمارے نوے ہزار قید ہوگے گئے آپ کو پتہ ہے ہیڑا نہ ہو گے انڈیا والے بھی کھلا کلا کے بےچارے تنگ آ گئے ہاں کون ڈو رہا کنگ انگریز چھوڑ کر گئے مصیبت کھانے کے چھوڑو چلو اپنے ملک ٹھیک ہے سچی بات میلی گردی تو بہرحال ہمارے ایک دوست جن جو میرے اپنے دوستوں میں سے اپنے آپ اللہ ان کی عمر کو سلامت رکھے مری کشمیری بازار کے رہنے والے تھے عبدالرحمان نام تھا خاجہ خازگان حضرت پی نذیرہ مصحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ان کا بیٹا طارق بھی میرا شکل تھا عباسی خاندان سے وہ بھی جیل میں اب بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اور کر نہیں یار چلو جیل ہی چیزیں اللہ خیر کا سیدھے گزر سامنا لیکن بعض لوگ ایک دن کی جیل کو بھی قبول نہیں کرنے کرتے اور ان کے اندر ایک ایسا آتش فشاں ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان جیلوں کو اس طرح پڑھنا اس طرح آتش فشاں پڑتے ہیں اور اپنی آزادی حاصل کر لیں دوبارہ عبدالرحمٰن صاحب نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا ہے۔ روایت نہیں مستقیمن سنا اور پھر یہ واقعہ میں نے موڑا شیف کورس میں تفصیل کے ساتھ ان کی زبانی سے بیان بھی کروایا ریکارڈڈ ہونا چاہیے اگر نہیں تو میں اس کی خود تفصیل موجود میرا شاگرد تارق ان کا بیٹا سوچا کہ اس زندگی سے گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی تو میں یوں کرتا ہوں پورے فورس کے ساتھ انڈیا کا جو کسٹوڈین ہے کا گارڈ <coughs> <coughs> اس جیل کا اس پر اٹیک کرتا ہوں یا وہ مارا جائے گا یا میں مارا جاؤں گا اگر وہ مارا گیا تو میں نکل جاؤں گا میں مارا گیا تو ٹھیک ہے چیت تو ہوں گا یعنی دون، دونوں صورتوں میں فائدہ میرا ہی ہے ایک صورت میں شہادت کا فائدہ دوسری صورت میں آزادی کا فائدہ چنانچہ درمان صاحب دوڑے پوری فورس کے ساتھ کس کی طرف گارڈ کی طرف جس کے ہاتھ میں بندوق ہے شعور اپنے پورے عروج ہے شعور اپنے پورے عروج پر ہے ڈریم نہیں ایک لفظ ہے ریوری آر ای وی ای آر آئی ای یہ انسان گنگوسا ہونا ریبری گنگوسا لیکن خواب ضرور ہوئے یعنی صرف اور سنورنگ نہ ہواٹے نہ ہوٹے نے پٹواری پٹواری کڑوکے پھر آنے انگریزی مشکل خود ہی کرو سنورنگ مشکل مشکلیں کڑو کے تو وہ ڈراؤزی نے جس میں ڈریم بھی آئے اس کو ریوری کہتے ہیں ریوری نہیں تھی ڈراؤزی نس نہیں تھی نیند کا غلبہ نہیں تھا جان اتھیلی میں رکھے اتھیلی پر رکھ کر مرد مجاہد اچھلا اور دوڑا کس طرف اس سنتری سینیجل کیا ہوتا ہے سینٹینل سینٹینل پر اٹیک کرنے کے لیے تاکہ یا اسے مار دوں لڑائی کوئی بندہ ایک بھی ستا نہیں ہونا نا دو کی لڑائی ہو رہی ہے تو دونوں رہے ہوتے ہیں نا اور پورے شور پر ہوتے ہیں زندگی اور موت کا کھیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن سیونٹی ون کی وار کے بعد کی بات ہے خازے خازگان حضرت نذیرہ مصعب رحمۃ اللہ علیہ کا وسالِ مبارک بائیس اکیس جولائی انیس سو ساٹھ کو ہوا تھا اگر سیونٹی ون ایشی مار کریں نہیں بس وہ تو دسمبر میں وار ہوئی تھی نا سیونٹی ون تو گزر گیا تھا سیونٹی ٹو لیں آپ سیونٹی تھری لے لیں, لیں بارہ تیرہ سال گزر گئے جی مثال فرمائے ہوئے عبد الرحمان دوڑے عبد الرحمان کا بیان ہے کہ مجھے میں نے دیکھا کہ میرے شیخ میرے سامنے کھڑے تھے اور میں نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا نو جیل نو قید خانہ نو کانشیسنیس آف ٹائم نہ شعور وقت نہ وہ وہ منس اور نہ وہ وارمتھ نہ وہ ذیل جس کے تحت میں حملہ کر رہا تھا میرے سامنے میرے شائق کھڑے تھے اور یوں فرمایا نہ تمہیں پاکستان پہنچانا میری ڈیوٹی ہے خودکشی نہ کرو مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ٹھیک ہے نا جی? مرد بگارے کدی نہ ہارے جی میں شیر میں رہ لے ٹھیک کچھ اندازہ ہوتا ہے اس واقعے واقعہ میں نے سی بیان کیا چونکہ یہ واقعہ میرے پاس بڑے عرصے سے ایک امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا آج قدرتی بیان ہو گئے تو یعنی ایک تو ہسٹری بھی امانت ہوتی ہے اور پھر اس سے جو نتیجے نکلتے ہیں نا وہ بڑے حسین ہوتے ہیں اب جس نظام میں اتنا کمال موجود ہو کہ بعد از وصال بھی اپنے مرید کو خودکشی نہ کرنے دیں لطفر آتا ہے نا یہ کرامت میں نے اپنے والد گرامی کے شیخ کریم حضرت خواجہ حافظ الد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھی اکثر مریدین کے جب وقت وشال آتا ہے تاب تو تشریف تو لے آتے یعنی جس ولی اللہ اور ولی کی خصوصی کرامت ہوتی ہے ان کی خصوصی کرامات میں سے یہ میں ان ہستیوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس محفل میں ان سب کا فیض آ رہا ہے ہاں رہا ہے. ہاں موجود ہیں ان سے پوچھیں ہم ایک بزرگ سے ملنے گے تو ان کا نام تھا مولانا محمد صدیق صاحب اور وہ مرید تھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری علیہ الرحمہ کے جب ہم ان سے ملنے گئے تو اس وقت ان کی عمر ایک سو پندرہ سال سے متجاوز تھی اتنا مجھے یاد ہے زیادہ تھی کم نہیں تھی اور شاگرد تھے سگاد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولبی علیہ رحمہ کے اور اگر آپ جیوڑا تو آپ جانتے ہیں سارے جہاں سے ہم دربار و تشریف کو جاتے ہیں آپ سارے اس جگہ کا نام جیوڑا ہے نا تو جیوڑا سے پیچھے ذرا تقریباً دو میل کے فاصلے پر یا ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک بستی, ملکو ملکو پر بستی ہے رائٹ ادھر سے جاتے ہوئے لیفٹ ادھر سے جاتے ہوئے رائٹ تو وہ بہت بڑے عالم تھے اور اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے خاندان سے بڑا پیار کرتے تھے میں اور ممتاز صاحب ان سے ملنے کے موڈ آ گیا چلے چلتے ہیں زیادت کرتے ہیں بزرگ ہمارے بڑی شفقت فرماتے تھے تو بلکہ ان کا ایک جملہ تھا میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی صاحب کے بارے میں اور اس کے ممتاز صاحب ہے نہیں کہ بارے جو یاد ہوئے نہیں تھے جی وہ شہج ہوئے تھے کہ ان کا ایک جملہ تھا کہ عبد الجلیل صاحب عالمن عبد الغنی صاحب وہ عکے عالم اور موقع کے درمیان ان کی ذہن میں کیا فرق تھا یہ ہم نے ان سے تفصیل نہیں پوچھی بیگ تھے لیکن ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا عالم ہوتا ہی وہی ہے جو موقع اور موقع ہوتا ہی وہی ہے جو رب کے فضل والا اپنے والے سے اب میں عالم کا رب تو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں عالم آ کے نوکروں لیکن ان کی کرائے تھی تو بڑی میٹھی اور شیریں گفتگو فرمایا کرتے تھے تو کہنے لگے چلو چنگا ہوا سا گئے زندگی میں کوئی اعتبار نہیں ہونا میں نے آپ کو اب میں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں انہیں پٹواری ہی سنایا سے فرمانے لگے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا ایک مانت ایک واقعہ میرے پاس بڑا زبردست ہے دربار سے جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کا ذکر تو ہوتا ہی ہے ویسے بھی ہماری باتیں کرنے سے بزرگوں کا ذکر کرنا تو ہے نا ہمارا ریفرنس بھی وہی ہے ہماری پہچان بھی وہی ہے ہمارا کم اگر ہم نے کچھ بخش تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے نا انسان اپنے بزرگوں کی نشانی ہوتا ہے تو بشرطے کی نشانی کو مجھ جیسے گنگار نہ ہوں اچھی نشانیاں ہوں تو فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک فوجی آیا حضرت مولانا محمد صدیق صاحب کا بیان ہے اس جگہ کا نام ہے بلڑیا میں نام بتانا بول گیا ہوں اس جگہ کا نام ہے بلڑیا شائب کانی کے نانا کا واقعہ ہے شاہیبانی صاحب کے وہ نانا ہے اچھا نانا تھے بلکہ اب تو ویسال فرما گئی. اچھا میرے پاس ایک فوجی آیا تو اس علاقے کے اولیاء کا تذکرہ چلا تو وہ جذباتی ہو گیا کہتا جی ولی بڑے بڑے دیکھے ہیں لیکن اپنے مرشد کی بات کر رہے ہیں سرکار اتر شیف سے مرید تھے لیکن نئی ریسا میرے پھیریا مطلب موج میں آ گئے اچھا صاحب جیسے بندے کو اتنا کنوینس تو وہی کرے گا جو اتنی بڑی کرمت دکھائے گا ہاں جی جس کا شیخ اتنے بلند سطح کی ہس بھی ہوں تو جو اس لیول کی کرمت دکھائے گا وہی اسی کو وہ کہیں گے جناب میرے شیخ کے ساتھ بیٹھو ورنہ ذرا پیچھے ہو کے بیٹھو تو وہ فوجی کہنے لگا کہ جی محبت برے کلمات جذبات میں آ گیا میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو خیریت ہے ٹھیک ہو جی بالکل ٹھیک ہے میں نے واقعہ میرے ساتھ ایک پرسنل واقعہ ہوا ہے جو میں نے سنانا ہے کہنے لگا کہ میں فوجی ہوں اور جزائر فلپائن میں فلپائن میں بے شمار جزائر ہیں ایک مجموعہ سا ہے جزائر کا اس کو جزائر فلپائن کہتے ہیں وہاں پر ہم میں برٹش آرمی میں تھا کہ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا اور یہ واقعہ نہ جنگ عظیم اول کا ہے نہ دوم کا ہے پہلے کا ہے جب حضور کلندر زماں باقاعد حیات تھے تو یعنی سن انیس سو سے پیچھے کا واقعہ ہے جنگ عظیم اول تو انیس سو چودہ میں شروع ہوئی انیس سو اٹھارہ میں ختم ہوئی جنگ عظیم دوم انیس سو انتالیس میں شروع ہوئی انیس سو پینتالیس میں ختم ہوئی تو اس وقت حضور کے اندر اس سال میں رنگبو کو خیر بعد فرما, فرما چکے تھے تو یہ حضور کی زندگی کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جہاز غرق کھو گیا اور میں بھی ڈوبنے لگا ایک کسی تختے پر وقتی طور پر مجھے وہ سکون ملا لیکن وہ تختہ بھی سمندر میں تختہ بے چارہ کیا کرے کہتے ہیں کہ میں ڈوبنے لگا تو جب میں ڈوب رہا تھا تو اب ایک اپروچ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اور بالکل درسترین اپروچ ہے ایک اپروچ یہ ہے کہ انسان اپنے کسی ایسے بزرگ کو یاد کرے جن کے بارے میں پکا یقین ہو کہ اللہ کے دوست ہیں یقین والا کی بارگاہ میں میرے فریاد پہنچانے میں میری مدد کریں گے یعنی اس وقت وہ اپنے شیخ کو انجیلک کیریکٹر دے دیتا ہے فرشتے کا کردار پلے کرنے کا ریکویسٹ کرتا ہے رول آفر کرتا ہے یو کین ڈو اٹ بیٹر دین مائی اب یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کرامن کا تبین ہر بندے کے ساتھ ہے کدا کسا نے کہا جلو یرا لڑنے گئے ہو کبھی کسی نے سے کہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کا اللہ کی بارگاہ میں فریاد پہنچانے کا نظام انجیلک ہے ملک کا یعنی فرشتے کا کردار ہے ملکوتی کردار ہے یعنی شیخ وہ کردار پلے کرتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میڈیشن کا اگر فرشتے کی ریجیکشن نہیں ہوئی فرشتے سے نہیں کہا جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے دی سے بات جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا سے فرشتہ پیدا کرتے ہیں اور وہ فرشتہ وہی دعا اس کے لیے لا دعا اس کے حق میں پہلے ایک بول فرما کبھی اس سے کہا ہے ہٹو یار آگوں میری خدا را ڈائریکٹ سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر درست پڑتا ہے سیاہین فرشتے مجھ تک لاتے ہیں یہ ساری حدیثیں بیان ہو رہی ہیں اینجلس کا قائل اور جس کی وجہ سے انجلز اترے ہیں اس کا منکر اندازہ کریں نا کہ انجلز میڈییشن کر سکتے ہیں نبی میڈییشن نہیں کر سکتا انجلز میڈییشن کر سکتے ہیں اور جن پر انجلز اترتے ہیں وہ میڈیشن نہیں کر سکتے کاش تجھے اپنے عقیدے کو ایسس کرنے کا شعور آ جائے کہ میرے عقیدے کی ویٹس کیا بن رہی ہے پورے نظام کی نفی ہے نا سسٹم پورا اس خدا کا سارا نظام انجیلک ہے پورا نظام انجیلک ہے ریکارڈنگ آف دا ڈیڈز امال کا لکھنا انجیلک ہے فرشتوں کی ڈیوٹی دعا کو کیچ کرنا بارگاہ سمدیت میں پیش کرنا انجیلک ہے سپٹینس کی خوشخبریاں بلکہ الامی کتابوں کا لانا انجیلک ہے بندے کی فریاد رب تک پہنچانا اور بندے کا ڈائلاگ بھی رب سے کرانا انجیلک ہے خدا کا سارا نظام انجیلک ہے اور جو سارا میڈیشن کا میڈیٹری سسٹم یا میڈیشنل سسٹم آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نظام ڈائریکٹ نہیں ہے خدا کو ڈائریکٹ نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ آئے تو کوئی دیکھ سکا ٹھیک ہے پورا اسلام کا سسٹم انجیلک ہے جس نے اس چیز کو میڈیشن کو قبول نہیں کیا وسیلہ کو قبول نہ کیا دوسرے لفظوں میں وسیلہ کو قبول نہ کیا اس نے پورے اسلام کو چیلنج کر دیا پورے اسلام کی ساری اساس کو چیلنج کر دیا اب وہ موری یہ میں یہاں پر ایک عقیدے کی بڑی وہ لغزش کھانے کا خطرہ ہوتا ہے اس پر میں نے تبصرہ کیا اب مرید جب اپنے شیخ کو پکارتا ہے تو وہ اس انجیلک سسٹم <تصفح> کے تحت وہ اس میڈیم سے جا رہا ہوتا ہے <تصفح> ٹھیک ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر الجیلانی شیخ للہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں اللہ کے نام پر میری مدد کریں اب یہ سن کر اس پر فتوال گانے والا اتنا معاند ہے اتنا بڑا ایڈورسری ہے اتنا بڑا دشمن ہے اپنا اور خدا کا بھی کہ یا شیخ ابدل کا در نے یا کہ بس میں ابد کہہ رہا ہوں شہ ان کے بعد کیا کہا اللہ کے اللہ کے لیے تو اس میں اللہ کا ذکر آیا نا ذکر اللہ ہی کا آیا اللہ کے نام پر کچھ دیں ایک مسکین ایک غریب ایک گدیا گھر جب کسی دروازے پر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ کے نام پر مدد کریں مسجد بن رہی ہے مسجد کی خدمت کریں اللہ کے نام پر دار العلوم بن رہے ہیں دارالعلوم ہاں جہاں بندے مرد باجیاں بن جاتے ہیں ہاں اللہ کے نام پر وہاں پر یا فلاں کچھ ہیلپ کرو میرے دار العلوم کی اللہ کے نام پر وہاں جائز ہے میری مسجد کی اللہ کے نام پر ان طلبا کی مدد کرو اللہ کے نام پر وہاں جائز ہے یا شیخ عبد القادر جی میری مدد کرو اللہ کے نام پر وہاں کیوں جا لو گے جی پٹے منہ اب اس کا ترجمہ آپ خود کر لیجیے <laughs> پٹھے منہ کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے تو پتہ چلے گا ٹھیک ہے اب جناب حضرت وہ جو وہ فوجی بھائی تھے انہوں نے اپنے مرشد کریم کو دعوت دی بلایا کیا میرے مرشد کریم میری مدد کو پہنچو کس مرشد کریم کو ہمارے جد کریم کو مولانا مول دس رحمتہ اللہ کو ایک دفعہ بلایا کچھ نہ ہوا دوسری دفعہ بلایا کچھ نہ ہوا تیسری دفعہ اس کے ذہن میں یہ سوچ آ گئی کہ آج اگر میں کسی کامل کا مرید ہوتا تو میری مدد کی جاتی فوجی کا بیان فضا میں ایک ہاتھ ظاہر ہوا ٹھیک ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالبا کار, زبان کار زبان سبحان زبان اللہ کے علاوہ کوئی کار ساز نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے علاوہ کوئی کار ساز نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو کار ساز مانے وہ مشرک ہو جاتا ہے تو حضرت علامہ کیا ہوگئے شاید لوگوں کو مشرق ہو اور اپنے پیڑے عقیدوں کو پھیلاتے رہو اور اپنے پیڑے عقیدوں کو پھیلاتے رہو بندے کو شیروں چاہیے یاد کریں یہ شعر اقبال کا نام لے کے دنیا ٹھگتی ہے لوگوں کو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالبوں کار آفریں کار کشا کار ساس ٹھیک ہے پتہ سو یاد آگے اچھا اچھا یہ جو بندے کی ڈکنا مشکل ہونا ورنہ آپ تلابیاں پڑھانا شروع کر دیں تو چھوڑنے ہی نہیں اچھا تو ٹھیک ہے جی جس شعر پر میں آپ کو وہ اپنی جی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن وہ میں ساری وہ نظم پڑھنا شروع کر دوں گا لمبا کام ہے اچھا سمجھ بات کی جی تو اس سیر کو اچھی طرح یاد ہے جی یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے حضرت علامہ تحری کے وحابیت سے بہت متاثر تھے بتا دیتا ہوں ابھی بتاتا ہوں کتنا متاثر تھے تحری کے وحابیت فتویٰ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے جو کہے وہ مشرک ہے علامہ اقبال مسلمان اون فکیر کچھ کلا رمید آہ ہاں مسلمان آن فقیرے رمیدہ سینے او رمید آہ دلش نالد چرا نالد یا رسول اللہ اپنا دیکھنے تمہارے اندر کتنی جان ہے تم اقبال پر فتوی نہیں لگا رہے اپنے کو اپنے, اپنے اکیلے کو گالیاں دے رہے ہو شرم کرو جھوٹ مت بولو جھوٹے پر خدا کی لانت ہوتی ہے ہاں اقبال تو کہہ رہے ہیں دلش نالت چرا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ ٹھیک ہے با خدا در درپردہ گویم باتو گویم آشکار خدا سے چپ چپ کر باتیں کرتا ہوں آپ سے کھل کر باتیں کرتا ٹھیک ہے آپ سے کھل کر باتیں کرتا ہوں باخدا در پردہ گویم با تو آشکار یا رسول اللہ او پنہان تو پیدا یمن ٹھیک ہے ساتھ کہیں سے سادی کی آواز گونجتی ہے آ رہی ہے صدیوں صدیوں کا سینا چیر کے سروردیوں کا شہنشاہتے شیخ سادی فماتے ہیں چب وسفت کنت سادی نا تمام علیہ کا سلاتا نبی وسلام ٹھیک جائیں گے کدھر بھاگنے نہیں دیں گے ہم فتوی تو سب پتا چلے کہ تمہارے فتح میں کتنی جان ہے اب مرید نے کیا کیا سوچا صرف کہ میرے ٹائم کا ایک بس کہ میرے شیخ اگر کامل ہوتے وہ سب ہی آیا آج میری مدد ہوتی میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں ایک تھوٹ آئی اوتر شریف آپ نے سب دیکھا سب آپ نے دیکھا ہوا ہے اور جزائر فلپائن آپ نقشے پر دیکھیں کہاں ہے تھاٹ آئی صرف تھاٹ آئی کوئی تھاٹ کا گواہ نہیں کسی نے سنی نہیں کوئی انجل انوالو نہیں فضا میں آت ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار احساس اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس دستے مبارک نے مجھے میرے بازو کو پکڑا اور جھٹکا لگا اور میں ساحل پہ پڑھا تھا ٹھیک میں ساحل پہ پڑھا تھا کہتے میں حیران ہو گیا وہاں اتنا تو پتا تھا نا کہ جزائر فلپائن کا سمندر ہے یہاں یہ بھی نہیں پتا یہ ساحل کہاں کا ہے میں کدھر آ گیا ہوں خواب میں نہیں ریوری میں نہیں ڈراؤزینس میں نہیں سلیپینس میں نہیں اوپن کانشیسنیس میں کہتے ہیں میں نے چلنا شروع کر دیا اور چلتا گیا چلتا گیا ایک جگہ پہنچا میں نے کہا جناب یہ کون سی جگہ ہے کہ ارے میاں آپ کا دماغ خراب ہو گیا بمبے کو نہیں پہچانتے ٹھیک کہتے فوجی تھا میں نے گیا کیمپ میں گیا جہاں پر فوجی کیمپ ہوتے ہیں مدد کے لیے وہاں میں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پیش کی ویریفائی ہو گیا ٹھیک ہے ٹکٹ انہوں نے مجھے دیا کہا چلے جاؤ کہاں گار جیوڑا پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا انڈیا تھا ادھر کیا ہوا حضرت نے فرمایا جنا چلا اشنا جیوڑیوں تھا لینا سے لینڈ دے آئے اس کیا ہو تو کسے کہاں بالکل وہ سارے حیران کہ یہ کون آ رہا ہے کیا معاملہ ہے عمر تھا سب چل پڑے جیبڑا پہنچے اب وہ سارے بزرگ عمر رسیدہ کوئی کس آدمی کوئی کس آدمی ادھر فوجی فوجی نے جب ادھر کرو کہ نے کہا جی تھوڑے سے آرڈر نہیں آپ کے لیے حضرت نے منع کر دیا کہ نہیں آنا انہوں نے کیا منع چھوڑو اٹھو گو ہٹوٹ میں چنانچہ انہوں نے کوشش کی روکنے کی لیکن بابے کیسے روک سکیں فوجی کو اس کے اپنے خصائص ہوتے ہیں فوجی کے تو وہ ادھر ادھر چکر دے کر کبڈی کی طرح سے کبڈی کا جو اپنی باری دینے آتا ہے تو نکل جاتا ہے وہ نکلا اور وہاں سے سیدھا آ کر جب حضور کے سامنے پہنچا تھا نے ایک یوپین یوپین ہوتا ہے وہ موٹا جس کی نہیں ہے نا جسے, جسے وہ ٹھیک کرتے ہیں وہ لکڑ کوئلے ٹھیک کرتے ہیں وہ اٹھایا گرولا جی ہاں گرولا وہ اٹھا کر دے مارا کہا تو کسے کا حضور کر گاڑے کامل کر گئے چھز گرم کا نات کے اندر بات یہ ہو رہی تھی کہ حفیظ جلندری ابھی جو بیٹے نے جو نات پڑی میں اس سے میری طبیعت پر ایک موج آئی ہے کہ نجم رومانی کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے زبردست قسم کے عاشقی رسول تھے اور دلچسپ بات کہ سی وقت صبح رحمتہ اللہ علیہ کے القاعب میں بھی شامل تھے خواجہ خاص گان نز پی رزیرم صبح اللہ علیہ کے تو مرید تھے نا تو اس کے علاوہ جہاں پر ولی نظر آئے یاد رکھیں ایک ولی کا غلام سب ولیوں کا غلام ہوتا ہے اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ جو لڑنے جھگڑنے کی عادت ہے نا یہ جھوٹوں میں ہوتی ہے سچوں میں کبھی ویر نہیں ہوتا کیا بات ولی سارے سچے ہوتے ہیں اور سچوں سب کا نور چونکہ ایک ہے لہذا ایک ولی کا قدردان سارے الیا کا قدردان ہوگا ایک ولی کا سچا مرید سارے اولیا کا س... کا پیارا ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہماری پالیسیز میں سے ہے کہ ہر ولی کا احترام کرو ہر ولی کے مریض کا احترام کرو تاکہ وہ ولی آپ کی مدد کر سکیں یاد ہوگا آپ کو میں ہر واقعہ سنا نہیں سکتا آپ کو یاد ہونا چاہیے حضور سید السادات نے جب ایک فقیر سے کہا تھا کہ شکریہ تم نے میرے فقیر کی مدد کی واقعی یاد ہے اور واقعہ بار بار بیان نہیں ہو سکتا تو اللہ حضرت فاضل برعلی رحمتہ اللہ کی نعتم بار کا جو ہے عقیدے کے پھول ہیں جب آپ کسی کو بھوکے پیش کرتے ہیں بوکے پتہ نا گلدستہ گلدستہ جب آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہے نا اعلیٰ حضرت کی ہر نعت آر آش کے رسول کے لیے ایک بوکے ہے جہاں کہیں بھی کسی کو گفٹ پیش کرنا ہونا تو حالآ کی نعت مبارک پیش کرے کیوں کہ اس سے عقیدے بنتے ہیں اور عقیدے سے مطلب ہے کہ سرکار کے بارے میں صحیح سوچیں بنتی صحیح سوچ یعنی عقیدے کا آسان ترین ترجمہ اگر کرنا پڑے نا تو وہ یہ ہے کہ صحیح ترین سوچ صحیح پہچان وہ سچا کے اب اللہ رب الزت نے اپنے انبیاء کو خلق میں بھی وہ شامل ہیں مخلوق میں شامل ہیں مملوک میں شامل ہیں مرزوق میں شامل ہیں محوب میں شامل ہیں اور جن پر احسان عظیم کیا گیا لقد من اللہ علامین منان والی تجلی میں شامل ہیں اور سلامتی کی تجلی میں شامل ہیں شکر کی تجلی میں شامل ہیں ہُوھ کی تجلی میں شامل ہیں ان ساری تجلیات علاحیہ میں شامل ہونے کے باوجود امبیا کے پاس ایک ایسی تجلی ہے جو اتنی ایکسکلوسو ہے کہ کوئی اور اس زون میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک اس زون کو سمجھنے کے لیے امبیا کے بارے میں سچا اکیلا یہ عقیدہ کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ختم نبوت اور آج کل بہت بندے مل جاتے ہیں جو ختم نبوت پر بڑا زور شور یہ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کرنا چاہیے ابتدائی نبوت یہ بھی عقیدہ ہے ختم اس چیز خاتمہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی ابتدا ہو خاتمہ اور ابتدا ایک ہی چیز پر گزرنے والی دو کیفیتوں کا نام ہے جس کی ابتدا ہی نہ ہو اب اس عقیدے کو سرکار نے یوں بیان فرما دیا کہ کن تو نبین وہ آدم و بین و نبائی وتی کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں کے درمیان تھے پانی اور مٹی ابھی بنے ہی نہیں یا بنے ہیں تو آدم ان کے درمیان ہے جن کو بعد میں پیدا کیا جانا ہے یعنی اگر پانی اور مٹی, مٹی یعنی ایلیمنٹس موجود تھے روح نہیں ڈالی گئی تھی ٹھیک ہے آدم کے ابھی رو بھی نہیں ڈری تھی سرکار میں مسک نبی تھا اس کا ماننا یہ نکلا کہ ختم نبوت اس کو نبوت تم کہہ رہے ہو یہ نبوت تخلیق آدم سے پہلے ماننا یہ بھی عقیدہ ہے پانی کو الگ کر دو مٹی کو الگ کر دو جس سے انسان بنتا ہے تو پھر تم ہی فیصلہ کرو کہ وہ نبوت کس سے بنی تھی نہیں دکان پکڑو بتاؤ ہاں نہیں دکان پکڑو تمہاری ایسی تیسی تمہیں شرم آنی چاہیے اگر یہ حدیثیں نہ ہوں تو ہم مجرم ہیں اور اگر یہ حدیثیں ہوں تو تم بتاؤ کہ تم کیوں نہیں حدیثوں کو مانتے عالیہ حدیث ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے جو قرآن جی نا اور بخاری شیفیچ نہیں اور میں نہ ماننا میں نے کہا اچھا شرح میں نے کہا بخاری شیف جاؤ تو منسو تو منسا نا جی اور ماشاءاللہ پیشے کے نائی تھے اچھا تو میں نے ان کو کسی انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے نا لیکن میں بتا رہا ہوں جب کام ہی سارا دن رات یہی ہو یا تو نائی بھی ہوں اور ادیس بھی پڑے تو ہم قبول کر لیں گے لیکن صرف نائی ہوں اور ادیس کا ٹھہرے دار بنا پھرے میں نے کہا جناب یہ بخاری ہے تک کی گھر میں چوکے رکھی تھی تو میں نے کہا یہ یہ بخاری ہے نا اے جی میں اس نے بارے میں بھی پتا بھی کس لکھی یہ تو میں کوئی نہیں پتا میں کتنی اس میں کتنے پارٹس ہیں یہ بھی نہیں پتا اس نے راوی شاوی کو راوی کس کے ہے کوئی نہیں پتا تو میں کہا تو, تو, تو ہی داس کہ اس کی تو مننا کیا ہے یہ حالت ہے تو اپنے ان مؤسن کا ذکر آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلیں کا ذکر ہو اور قدرتی طبیعت اس طرف چلی گئی وسیم بیٹے نے کارڈس آج بنا کر بڑی طبیعت خوش کی ہے ایک چیز آپ کو اگرچہ اس محفل کے نوعیت ذرا ڈفرینٹ ہے لیکن کبھی کبھی دیگر موضوعات کو بھی ہم یہاں ٹیک اپ کرتے ہیں ہم نے شرف مشتری کی کے الواح کے حوالے سے بڑا کام کیا آپ نے کیا کام تو آپ نے کیا میں تو بیٹھا رہا ہوں اسد جی نے کیا برادران نے کیا چھوٹے شیر نے کیا آپ سب نے انہوں بلال جی نے کیا کام سب دوستوں نے کیا انہوں بلال جی نے کیا کام سب دوستوں نے کشت میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسد جی سے پوچھیں ڈیمانڈے کر رہے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ پہلی لو کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے دوسری کی بھی دو دو والی اس کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور جو سیکنڈ ہے ابھی دو تیرہ والے اس کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور دو چودہ کا پروجیکٹ ابھی ہم نے بنایا نہیں اب آپ لوگ اس طرح کریں کہ جتنے دوستوں کو جو لو چاہیے وہ لکھتے جائیں پیسے نہیں لینے کسی سے لسٹیں بنائیں دو چودہ کے لیے ایک بات دو تیرہ والی لوہیں ختم ہو چکی ہیں ان کی لسٹیں بناتے جائیں اور اگر ایک ریزنیبل تعداد دوستوں کی ہوگی تو وہ لو ہم دوبارہ بنوا لیں گے ٹھیک ہے دو چودہ میں ہم نے بات کی دو تیرہ والی لو جو اب ختم ہو چکی ہے اور نہیں ہے ڈیمانڈ نہیں کرنی وجہ سے جو ختم ہو چکی ہے اس کے لیے اس کے اصول کے لیے آپ لوگ آڈرز وصول کر لیں لسٹیں بنا لیں ٹھیک ہے آپ کا بھی مجھے پتہ چلا تھا آپ کو بھی چاہیے کسی دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کالی منڈی نہ لایا کرو بولے ہوئے کرو اچھا تو جس جس دوست کو جتنی چاہیے ہو نا نوٹ کرتے جائیں تاکہ ہم یعنی اور یہ میرا خیال اس کے لیے ڈیٹ دے دیتے ہیں فروری کے اینڈ تک کہ ہم ایساس کر سکیں کہ ہمیں اس لو کو دوبارہ کتنی تعداد میں بنانا ہے فروری کارڈ رکھ لیں فی الحال بیسز پہ اس وقت تک ہمیں پتا چلے کہ یہ لو نمبر دو جو ختم ہو چکی ہے اس وقت موجود نہیں ہے ڈیمانڈ نہیں کرنا مجھ سے لو نمبر ایک کچھ موجود ہیں دو دو والی اور آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں میں الفیہ کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں شاید قدرت نے آپ کے لیے سیو کر کے رکھی تھی ورنہ تو جتنی ڈیمانڈ تھی ان کی وہ چند لمحوں میں نکل جاتے رکھی رہی اب جو میں نے اپنا ریکارڈ دیکھا تو اس میں پڑی ہوئی تھی کچھ الواء میں رکھی ہوئی ہیں جن جن دوستوں کو چاہیے ہوں وہ مجھ سے آ کر لے سکتے ہیں اور تاکہ یہ لو ہمیں دوبارہ نہ بنانی پڑے اگر پھر بھی اس کے ڈیمانڈ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم یہ لو اول بھی بنا لیں گے ان اور رہ گیا لوہے سالس کا کام تو تیسری لوگ وہ انشاءاللہ اللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو بڑا گرینڈ قسم کا پروجیکٹ دوں گا ہم نے آگے بڑھنا نا پہلی دونوں الوانے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رحمت کے جو چینلز بزرگوں نے مقرر فرمائے ہیں وہ یوں نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب یورپ کی درسگاہوں میں پوری دنیا کے اسپریچل سینٹرز میں خاص طور پر لوہ سنمانی پر ریسرچ ہو رہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں الحمدللہ موجود ہے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے اس کے ادب کا خیال رکھیے اور اس کے وظائف ضرور پڑھیے کہ انجل کی جس طرح ہماری غذا پانی روٹی ہے نا اس طرح فرشتوں کی غذا اللہ کا وہ ذکر ہے جو خاص طور پر ان الواح پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن پتھروں پر اگر کوئی وظیفہ پڑھا جائے اور ان کے مزاج کے مطابق پڑھا جائے مثلا کسی نے نیلم خریدا پہنا نیلم محبت کا پتھر ہے جس کی زندگی میں محبت نہ ہو وہ اس کو پہنے اس کی زندگی میں محبت آ جائے گھر میں اختلاف رائے ہو وہ بندہ نیلم پہنے اختلاف رائے ختم ہو جائے گا اگر کوئی اس پر یا ودودو ڈیلی چار سو مرتبہ پڑے تو اس کو اس کی زندگی میں محبت اس رائے گی جس طرح بادے باہر چلتی ہے سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ یار صلاح میں غریب ہوں بخارشیف کے اندر یہ حدیث موجود ہے میں غریب ہوں سرکار نے فمایا چاندی کی انگوٹھی میں عقیق پہنا کروں اب اگر کوئی چاندی کی انگوٹھی میں حقیق پہنے سرکار کی فرمان پر عمل ہو گیا حضور کے سنت پاک پر عمل ہو گیا حضرت شیر خدا کو فیروزہ بڑا پسند تھا اب اگر کوئی عقیق پہنتا ہے اور ساتھ یار رضا کو پڑھتا ہے یا وہاب ہو پڑتا ہے یا باشت ہو پڑتا ہے یا یا لطیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک تو ذکر لئی کا فائدہ دوسرا ایلیمنٹل افینٹی کا یعنی ایمنٹل uh, کا ترجمہ آپ کیا کریں گے انصری انسری مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ پہنچتا ہے جس طرح ان پتھروں پر سٹونز کیا آپ انہیں کہیں گے yeah. وہ پتھر لفظ اتنا غریب ہے کے لفظ سونے نال بندہ آنا چھوڑ گیا پتھر ہی آنا اتنا ایسا نہیں ہے اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیکین انرجی جو ہے جو فاسٹر دین سپیڈ آف کوانٹم سپیڈ سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے تو یعنی سپیڈ آف لائٹ سے بھی کہیں کہیں آگے <coughs> تو یہ جم سٹونز یہ زیادہ مناسب لفظ ہے لیکن بزرگ لوگ ناراض ہوئے کہ اس نے جم سٹونز آتا تو کیا کہنا انگریزی بولی نہیں سیکھتی جی. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس طرح ان الواع پر بھی وظائف جو آپ کو دیے گئے وہ بزرگوں نے باقاعدہ ریکمنڈ کیے کہ یہ اس لو پر یہ وظیفہ پڑھا جائے اس لو پر یہ وظیفہ پڑھا جائے اس لو کا جو فرشتہ ہے یا جو ملائکہ ہے وہ ان کی روحانی غذا بن جاتی ہے اور جو ہی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پھر آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں تو اس گفتگو کی سمری کیا بنتی ہے آپ کی مدد کے لیے آتے تو اس گفتگو کی سمری کیا بنتی ہے کہ لوہے اول دو ہزار دو والی میرے پاس کچھ موجود ہیں آپ میں سے جس دوست کو چاہیے میرے پاس آ کر لے لیجئے گا تاکہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اور بنا لیں اگر ضرورت نہ پڑے تو نہ بنائیں لوہے سانی دو ہزار تیرہ والی اس سال والی ختم ہو چکی ہے اب تو آپ کو وہ نہیں مل سکتی لیکن جن لوگوں نے بنانی ہو وہ اٹھائیس فروری تک فروری کے اینڈ تک نام لکھتے جائیں ہم اسیسمنٹ کر لیں گے کہ کتنی ڈیمانڈز آئی ہیں اگر ضرورت پڑی تب وہ بنا لیں گے نمبر تین تیسرا پروجیکٹ جس کو میں ایک بہت گرینڈ پروجیکٹ کی صورت دینے والا ہوں ان اللہ وہ اس کا میں بہت جلد اناؤنسمنٹ کروں گا جن دوستوں نے شرف مشتری کے اس دور میں خوب کام کیا پچھلے پروجیکٹ میں کبھی جی یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا میرٹ نہیں بنا میں نے میرٹ بنایا ہے اور میرٹ بنا کے رکھ لیا پچھلا میرٹ بھی اگلا میرٹ بھی جمع کر کے ایک کلاس استعمال کیا کرتے ہیں پڑھے لکھے لو کیو میرٹ میرٹ مجموعی میرٹ اب کسی نے پہلے میں تو کام کیا لیکن دوسرے میں کہتا نہیں ٹھلا ہو گیا تو پیچھے رہ گیا نا اس طرح مطلب کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے انکریجمنٹ اور پچھلے پروجیکٹ میں کام کرنے پر اپریشیشن یہ دونوں جمع کی جائیں گی اور رزلٹ ان دونوں پروجیکٹس کی چونکہ دونوں شرف مشتری کے عوام کے کے ادوار ہیں ٹھیک ہے اس طرح آنے والے وقت میں آپ کے پاس یعنی تیس اپریل کے بعد آپ کے پاس مشتری کی تین الوا ہوں گی لو اول بھی لوہے دوم بھی لوہے سوم بھی اس طرح پوری ذمہ داری سے یہ بات اپ کرنے لگاؤ آپ دنیا کے خوش بخت ترین انسان ہوں گے اس لفظ کو مانت رکھ لینا کام آ جائے گا آپ دنیا کے خوشبخت ترین انسان ہوں گے کہ جن کے پاس شرف مشترکی ایک ہی قسم کی تین نہیں تین مختلف الواء موجود ہوں گے ان کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کروں گی ٹھیک ہوگی کبھی نماز کر رہے ہیں <kuss> یہ <سیم> جو وضاحت میں نے کی ہے نا آپ لوگوں کے سامنے اب یہ وضاحت آپ لوگوں نے کرنی ہے دوستوں کو بتانا ہے گائیڈنس دینی ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر بندہ میرے پاس تو نہیں ہوتا یا میں ہر بندے کے پاس تو نہیں ہوتا تو ابھی اسجان ہیں اسجران مائی دیتے ہیں ہر بندے کا فرض بنتا ہے آپ میں سے ہر ایک دوست آپ اپنی رجسٹریشن مکمل کریں جس کی جو ڈیمانڈ ہو اس کو نوٹ کریں اچھی طرح تاکہ بعد میں اس کے اسیسمنٹ میں ہمیں دشواری نہ ابھی دیکھیں نا ابھی آپ لوگ یہ ہی ہیں میں نے کتنا شور مچایا کتنا گائیڈنس دی تقریریں کی خطبے دیے اور ٹیچنگ کی لیکن پھر بھی ابھی آپ لوگ یہ اگر کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ہمیں اور چاہیے تو اگر یہ پہلے ہو جاتی تو ہمیں آسانی ہو جاتی بعض لوگ جو ورک میں کمزور رہے یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ رابطے بعد میں ہوتے ہیں دوستوں سے ابھی بے شمار جن سے رابطے لوگوں نے لیٹ کیے تو ان کو نوٹ کرتے جائیں اور تینوں الواح کے لیے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں ابتدا میں نے یہ کام اپنی ذات کی سطح پر شروع کیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ انسان پھیلے اور یہ فیضان نبوت ہے اس کو پھیلانا چاہیے اور پھر ابھی ایک تاریخ بن گئی ہے اور اس وقت جو میرے مطالعات چل رہے ہیں قریب میں آپ لوگوں کو ایک اورینٹیشن دوں گا اورینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹی سی تربیت چھوٹی سی ٹریننگ اورینٹیشن کا ٹریننگ کرو ٹھیک ہے کس میں فزکس میں لیکن اس نے وہ اشر نہ کرے تجوید نہ کیتا ہے نہیں وہ تو کریں گے انشاءاللہ شاء ہوگا تو فزکس میں لہٰذا آپ جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں سارے کے سارے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ فزکس کی کم از کم میٹرک اور ایف ایس سی خطرہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا کم از کم میٹرک کی لیول تک کی جو کتابیں ہیں پاکستانی کہیں سے جو جدید انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں باہر کی کسی ادارے کی جو بالکل اپ ڈیٹڈ ہوں یعنی اس وقت تک کی جو ریسرچ ہو چکی ہے وہ کیا دکھا رہی ہے ایک یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فزکس اور اس کے بیسکس آنی چاہیے ارے بھائی تو سب کو میں ذمہ دار ٹھیک ہے نا ہاں ان تو بزرگ لوگوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے سے لاڈ کرنا ضروری ہوتا ہے جلالی ہوتے ہیں نا تو انگریزی کا وہ وہ بھی دور کرنا ہوتا ہے انگریزی سے جو ایک نفرت و نما رات میں پیدا کی ہوئی ہوتی ہے ہاں ہاں ہاں وہ بھی ہے تو مطلب آپ کو کم از کم میٹرک لیول کی ایک فزکس کی ایک کتاب میرا خیال ہے سب کو پڑھانے کے لیے میرے تلا بیٹے ہی کافی ہیں ہاں اور بھی جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں سب کو چاہیے کہ کم از کم بیسکس جو فزکس کی ہیں تقریباً پچاس سالہ مطالعے کا حاصل بیان کر رہا ہوں پچاس سال میں میں زیادہ تو بات نہیں کرتا لیکن میرا خیال ہے پچاس ہزار کتابیں ضرور دیکھی اور پڑھی ہیں ان کا ملخص بیان کر رہا ہوں اس دور میں میں مذہبی دنیا کی بات نہیں کرتا مذہب بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں نیکی پھیلاتے ہیں ان کی بات نہیں الگ رکھیں انبیاء اولیاء صالحین اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کے خاطر کام کرنے والے بڑے پیارے لوگوں ہوتے ان کو الگ رکھیں جو شخص اس دور میں ہے اور فزکس نہیں پڑھتا میں اس کو انسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کیوں؟, کیوں اس کو پتا ہی نہیں انسانی علم کہاں جا پہنچا ہے ابھی دیکھ دے ہاں جی آپ کو میری اس رائے پر آپ کی رائے کیا ہوگی کہ علم انسانی ان زونز میں داخل ہو چکا ہے جہاں انسان انسان کو خود بنائے گا خدا کے عمر سے اللہ کی توفیق سے اور انسان انسان کو بنا سکتا ہے کلونی کیا ہے جن لوگوں نے ان علوم کو نہیں سمجھا بہت بہت بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا انہیں انسان ماننے کے لیے تیار کیوں دنیا انہیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی سلیبس اس میں ہر تعلیمی ادارے کو ہر تعلیمی ادارے کو میں ضرور کہوں گا کہ سائنسز کی تعلیم کے لیے ایک ایڈیشنل بلکہ یہ تو کمپلسری کرنا چاہیے یہ مضامین جو ہے یہ تو کمپلسری کرنا چاہیے اور ایڈیشنل ٹائم دینا چاہیے اپنے بچوں کو اپنے اسٹوڈینٹس کو اپنے سکالرز کو ایڈیشنل ٹائم دینا چاہیے اور جن وقتوں میں ہم نے پڑھا اس وقت یہ چیزیں نہ انٹرنیٹ تھا نہ کمپیوٹر تھا نہ یہ فیسلٹیز تھیں نہ اتنی نالج ایکسپلوژن تھا اب تو آپ کے لیے سب چار چیز آپ کے دہلیز پر پڑھی ہے اس کو اٹھائیں پڑھیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے میں آپ کو خود انشاءاللہ اللہ یا میں کی ڈیوٹی لگا دوں گا کسی اور عزیز کی ریاض ہے خود عابد بھائی ہیں ساسز کے استاد ہیں کہ یہ کلاس لیں گے باقاعدہ ان لوگوں کی کلاس لینے دو معنی ہونے نا وہ کلاس نہیں کرنی ہے پڑھانے والی ہیں جی تو بتائیں گے کہ انسانی علوم فانی علوم کی رسائی کہاں تک ہے اب فزکس اس لیول پر آ گئی ہے جہاں وجود خدا سے انکار ممکن نہیں رہا سائنسدان کے لیے بھی ایون سائنسدان بھی کھڑا ہے خدا کا جو منکر تھا اب انگلی اپنے پر رکھے کہتا ہے اب کیا کروں جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اور یہ مذہبی دنیا کے نیک لوگوں کی جو بات ہوتی ہے وہ تو سچی ہوتی ہی سچی ہے نا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آسانی سے نہیں مانتے انہوں نے مان کر یہ جو بات دیا رائے دیا ہے ایسا دیا ٹھیک ہے وہ وقت آنا چاہیے کہ جب آپ لوگ فزکس کے ریفرنس سے اور فزکس کی آج کل ایک برانچ جو پتہ نہیں پاکستان میں آئی کہ نہیں بائیو فزکس ہے آیا یہاں پر بایو فزکس بھی آئے جیو فزکس بھی ہے اچھا تو بائیو فزکس یعنی بائیولوجی فزکس جوڑو نا ادو شکر بھائی کے نو اکٹھے ہو جانا <coughs> جیو فزکس یعنی زمین طبقات اللہ زمین کے سسٹمز ان کو فزکس کے لیے انہوں نے ٹائم ویسا ہی رہنا تو یہ سارے علوم آہستہ آہستہ ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب نہ پڑھنے والوں کو زمانہ برداشت نہیں کرے گا تب نماز پڑھتے اس کے بعد شکار کسے کی ماری پیٹی تو اس کو پوچھا ہے کہ ڈاڈی ترین ہوئی لگی کیسی رونق لگ رہی ہیں جی بول بیٹے یہ جو آخری میں نے فزکس کی بات کی ہے یہ کرا ڈاڈی ترین لگی یس میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میری اس بات کے پیچھے جو میں ابھی کرنے لگوں ایک بہت بڑی روحانی حقیقت بہت بڑی روحانی حقیقت ابھی میں کوئی بڑا موضوع نہیں چڑھوں گا کیونکہ محفل ہماری ہو چکی ہے کہ پیچھے دنوں میں آپ نے بڑے لطیفے سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے سنے بھی ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے کہاں پر ٹی وی پر اور انٹرنیٹ پر بھی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے اکیس دسمبر دو بارہ کو قیامت آئے گی نہیں آئی نا اچھا اور لوگ اس قیامت سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ گئے یہ تو فیکٹ آپ نے دیکھا نا سارا اچھا تو یہ کیا تھا یہ بات خالی از حقیقت نہیں تھی لیکن کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا ہمارے ہاں یعنی موجودہ کرنٹ ورلڈ میں اور کرنٹ ورلڈ میں ترما موجودہ دنیا سے ہر قوم اپنا اپنا کیلنڈر چلا رہی ہے مثلا ایران کا جو کیلنڈر ہے کیلنڈر تو پتا ہے نا رو گر سو سو اور نو پات پٹی ماری نے پچھلیاں یاد نہیں ہونی ہر محفوظ کی نوی آگ لیکن میں کوشش کرنا اتنی آسان کر بیان کرا آسانی تھا ایران کیلنڈر انہوں نے شہنشاہیت نے مطابق ہے ٹھیک ہے اسلام نا کمری کیلنڈر لونر کیلنڈر یہ وہاں سے شروع ہوتا جب سرکار نے اجرت فرمائی اسلام کا اور کرسچینٹی کا ایک کامن کیلنڈر ایک کامن کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بکول عیسائیوں کے اور رفع رف علاسماں آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰسم اللہ کہ وہ محبوب پیغمبر تھے کہ ان پر موت آئی نہیں ٹھیک ہے اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا دیا اٹھائے گئے یا بالکل کرسچنز کے ان کو پہلے شہادت ہوئی بعد میں دوبارہ ان کی باڈی کی ریکمپوزیشن ہوئی ریوائول ہوا اور تشریف لے آئے اور ابھی وہ جسمانی ظاہری جسم کے ساتھ زندہ ہے اور یہ سب انبیاء کو یہ یہ کمال حاصل ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ حضرت بریلوی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے یہ دوسرا آن کا مطلب ہوتا ایک آن میں یہ ہو گیا کیا مطلب لمحہ مومنٹری اور اب یہاں ترجمہ بنے گا مومنٹ ہے رلی جسٹ فار اے مومنٹ کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے بعد اس کے مگر ان کی حیات مصر سابق وہی جسمانی ہے ٹھیک ہے یہ کون کر رہا ہے اعلی سنت کے امام ہمارے پیشوا مقتدا اور بزرگ امام المحدثین اور امام المفسرین علا آل حضرت فاضل ابرالوی ٹھیک ہے بیا کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے بعد اس کے مگر ان کے حیات مصر سابق وہی جسمانی ٹھیک ہے تو آر نبی زندہ ہیں لیکن اس وقت میں چونکہ زی میرا زیر موضوع حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات گرامی ہے تو مسیح ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مساح فرمایا کرتے تھے مساج اور جس کے بدن پہ آدھ پھیر دیتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا تھا ٹھیک اسی آپ کو مسیح کے عنوان سے آپ مشہور ہو گئے تھے تو ان کے رف علاسما بیکول اسلام یا شہادت مارٹرڈم بیکول کرسچینٹی اس وقت سے ہمارے اس سولر کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے یعنی شمسی کیلنڈر کی جس کا آج کل ہم دو تیرہ سال ہو چکے ہیں مکمل ہونے والے ایک اور کیلنڈر اس کہتے ہیں ماین کیلنڈر کیلنڈر ایم ای وائی اے این ماہین کیلنڈر جو ہے اس میں ہر ایک سیکشن پچیس ہزار سال پر مشتمل ہے جس طرح یہ سال تین سو پینسٹھ دن پر مشتمل ہے اور اس کا جو مہینہ ہے وہ کوئی تیس کوئی اکتیس کوئی اٹھائیس پر مشتمل ہے اسی طرح جو مائین کیلنڈر ہے اس کا ایک ٹائم زون جو اس ماہ کے ریفرنس اس, اس کیلنڈر سولر کیلنڈر کے ریفرنس سے ایک ماہ بنتا ہے وہاں کا ایک ماہ پچیس ہزار سال کا ہے ٹھیک ہے جب زوڈیک انفلوئنس یا زوڈیک انفلوئنس زیادہ صحیح تلفظ بنے گا زوڈیک انفلوئنس شفٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم دوسرے زورڈیك زون میں داخل ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹائم ہو ہی گیا یا نہیں یہ بارہ بروج کی تقسیم فزکس والی گیت نا وہ ایے سارا کو سارا کچھ ہے کہ میں ہو گل بانے شروع کر بنے کی بانے کیا آخر یہ کر نہ کرے تسا لوگ اس قوم نا اور جوہر ہو میں پڑا بول نہیں بولتا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن میری کوالیفیکیشن کا بندہ لائے نہ ذرا میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن میرے کوالیفیکشن کا بندہ لائے نہ ذرا میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے اس پوری سر زمین پر اسمبلیوں سمیت یونیورسٹیوں سمیت کم از کم انہیں احساس ضرور ہوگا کہ پاکستان میں علم ہے اتنا اجازم درا سکتے ماننا نہ ماننا یہ ان کی فطرت ہوگی نا لیکن اتنا احساس ہم دلا سکتے ہیں ہم سے مراد کون ہے میں بھی میرے اسد بھی میرے ریاض بھی میرے بلال بھی میرے انیف بھی ہم یہ احساس انشاءاللہ خدا کی وجہ سے دلا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ڈوشن چاہیے نا جو ہے چاہیے اسے مراد ایک اور بڑھانا چاہیے جو ہے ہر دن اپنا اسسمنٹ کریں دیکھیں کہ آج میں نے کتنا علم حاصل کیا کیا آج میرا علم آگے بڑا نہیں بڑا تو اپنے آپ کو خود مارے ہیں. میں ایک درویش کو جانتا ہوں کہ جس دن بھی عبادت کم کریں تو اس دن وہ, وہ سکونوں والا دیکھا نہیں ہوتا وہ کان پکڑنے والا آئیں جنگا تھلوں بھائی باں کانوں پکڑی کی نو مرغا بننا وہ خود مرغا بنتے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں لا آج تو میں اس قابل کہ میں نے آج تجھے یاد نہیں کیا اے میرے محبوب خدا مجھے معاف کر دیں تیرا شکر ادارہ کروں تیرے جیسے عظیم کا کہ جو مجھ پر رحمتیں برسا رہی ہے جس کی نعمتوں کو میں شکر شمار نہیں کر سکتا اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہر روز اگر ہم پیر صاحب ہیں تو بھی ہاں شرم آنی چاہیے زیادہ شرم آنی چاہیے اور اگر ہم مریدی کے دعوے دار ہیں تو بھی حضرت سلطان بہو چالیس سال پہلے شیخ کو تلاش کرتا ہوں اب چالیس سال ہو گئے مرید تلاش کروں ہوں ٹھیک دونوں نایاب آئٹم ہیں نہ پیر ملتا ہے نہ مرید ملتا ہے لیکن یہاں ہیں خدا کا فضل ہے پیر شاید نہ ہو میں کو نگاروں لیکن مرید ہیں بارہ اتنا مجھے پتا اب ہر روز اپنے اگر شیڈنگ کے ریفرنس سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے پیر بھی ہیں اچھا. تو یہی سوال جب ہمیں یار <laughs> اچھا تو اپنا آر روز کریں اب یہ جو پٹواری پات پٹی نوی گھر کنڈی مارونا پات نوی پٹی سٹی میں یہ جو میں نے ایک نیا گیٹ وے کھولا ہے فزکس والا وہ میں نے کیوں کھولا ہے مائن کیلنڈر کے مطابق جو بارہ ڈائمینشن بنتی ہیں بارہ برو بارہ ڈائمینشنس کی ایک برج بیسیکلی ایک ڈائمنشن ہے وہ آسمانوں کے اوپر لگی ہوئی لکیریں نہیں ہیں پورا ایک لائف سسٹم ہے حمل کا الگ ہے سور کا الگ ہے جوزا کا الگ ہے سرطان کا الگ ہے سمروں کا الگ ہے اسد کا الگ ہے میزان کا الگ ہے اکرب کا الگ ہے کوس کا الگ ہے جدی کا الگ ہے تلو کا الگ ہے ہود کا الگ ہے یہ ساری چیزیں یہ ڈائمینشنز آف لائف ہیں سسٹمز آف لائف ہیں جو سارے کیا ہیں سسٹمز آف لائف ہیں جو سارے سسٹمس ان ایکسٹریکیبلی یونفق طریقے سے انسیپریبلی جو دان نہ ہو سکنے والی حالت میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مکمل جدا بھی سمجھا رہی؟ یعنی اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو, جو, ان کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اتنے سیپریٹ ہیں کہ ایک دوسرے سے مکمل الگ ہے ٹھیک پچھلی ڈائمینشن میں پچھلی ڈائمینشن یعنی پچیس ہزار سالہ دور کا خاتمہ ہوا اکیس دسمبر دو ہزار بارہ کو یعنی ٹائم زون نے تبدیل ہو کر شفٹ اوور کر لیا کہاں پر نئی ڈائمنشن میں جو بائیس دسمبر دو ہزار بارہ سے سٹارٹ ہوا اب اس کا دور کتنا ہوگا پچیس سال. سال سارے رسائی بان روحانیت کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے اور سب سے بڑا علم کہ جس نے آگے بڑھ کر اس تصور کو گلے سے لگایا اور اس کے قدم چومبے اور اس کا ماتھا چومبا وہ فزکس ہے پچیس ہزار سالہ یہ جو پچیس ہزار سالہ ہے. اب یہاں بزرگوں کی باتوں کو نہیں چڑھنا وہ کیا والی بات وہ نہیں چڑھنی بزرگوں کی کسی بات کی کبھی تردید نہیں کرنی کیونکہ وہ باتیں سمجھ میں آتی بھی ہیں اور بعض کا سمجھ میں نہیں آتی اس لیے سائنس کو سائنس کے مقام پر رکھ کر کریں جہاں جہاں ہمیں کنیکٹیو پوائنٹس ملیں گے یا کنیکٹرز ملیں گے وہاں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کیریکٹر دریافت ہو گیا کہ کائنات کے اندر ایک ہی کاسمک کانشیسنیس موجود ہے یہ ڈسیزن فزکس کا آسان کائنات نے اندر دو قسم کی چیز ہو نا تو نہیں ہونا پرو کرس نہیں وے یہ آپ میرے ایک دوست میں چونکہ خود انگریزی کا پروفیسر رہا ہوں تو اب بھی تو دو قسم کے سسٹمز دنیا میں موجود ہیں ایک نظام پارٹیکل کا اور ایک نظام ویو کا ہے نا پارٹیل کیا ہونا ذرا اس کے بو رہا یہ مشکل نہیں تو ویو آنے ٹرپ ہے ٹھیک ہے لے رہا ہوں پانی چ لے رہا ہوں ہبا بہر یاد رکھو کہ لہر ٹورنی تورنے والا ہو فائنس نا لہر ٹورنی اس کی کوئی ٹورنے والا تو ٹورنے والی انرجی جہی ہے ذریعے اندر موجود ہوئی آپ نہیں ٹورنے ٹھیک ہے ہاں یہ گی ہوں انہا کی سٹڈی کیتا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ ایک موج وہ ہے جو جنرل ہم اس کو کہتے ہیں یہ موجے ہوا ہے یا موجے آب ہے ٹھیک ہے پانی کی موج یا ہوا کی موج جب ان کو ان کی موج کو سٹڈی کیا گیا تو دیکھا ان کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے موج ٹوٹے ٹوٹے ہو سکنے ایک ذرہ اور ایک پوری ڈائمینشن جو پچیس ہزار سال کی ہے یہ ذرہ اس ڈائمینشن پچیس ہزار سال کا شنشاہ ہے یا وہ سمٹ کر یہ بن سکتی ہے یا یہ کھل کر وہ بن سکتا کیا ہوتا ہے سر شادی سی جی کر لینی ہے ہے یہ ذرہ پھیل کر پچیس ہزار سال بن سکتا ہے سرکار نے ایک لمحے کو اٹھارہ کتنے سال کی رات تھی میں راشی ہوئی کوئی سائنس نہیں نا اٹھارہ سال بنا کر دکھایا ایک لمحے کو 18 سال بنا کر دکھایا لمحہ خاص پیس کا ہو پارٹیکل خاص کا ہو خا ٹائم کا ہو سپینڈیبل بھی ہے اور کنٹریکٹیبل بھی ہے پھیلایا بھی جا سکتا ہے سمٹایا بھی جا سکتا ٹھیک ہے نا اب جناب جو اکیس دسمبر دو بارہ کو جو ٹائم زون ٹائم ڈائمینشن ختم ہوئی وہ ختم ہو گئی وہ پارٹیکلز کی تھی بلکہ میٹر کی تھی میٹر کی تھی مادہ اب جو آ گئی ہے وہ مادے کے انس انس ان پارٹیکلز کی انرجی کو کھولنے کا دور آ گیا ٹھیک ہے زروں پہ منحصر ہے ستاروں کا اہتمام یاد ہے شیر یہ یاد کرے سارے نہ یاد کرے وہ سارے شعر ہیں نا سارے یاد نہ کرے جانا ماں یاد اور ابھی تک نہیں ہے اور نہ یاد کرے یہ یاد کرے ہیں. کیوں اس میں کائنات کی بہت بڑی حقیقت بند ہے اس شعر میں ضرور پر منحصر ہے ستاروں کا اہتمام پتا ہلے تو کانپتی ہے کاکشات میں ٹھیک ہے نا اب یہ چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی اب میں جو پیشگوئی کر رہا ہوں العلم نے پیشگوئی کی ہے ایسٹرانرز نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے ایسٹرالوجرز نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے فزسسٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے سپیس سائنسز کے اسٹڈی کرنے والوں نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے اور اسی طرح جتنے ہیونلی سائنسیز ہیں سب نے اس کو میرے کر دیا وہ کیا بات ہے کہ جب ہیومن باڈی انسانی جسم فیزیکل باڈی سے زیادہ لائٹ باڈی لائے گا یعنی مٹی کا بدن کہلانے کی بجائے وہ نور کا جسم کہلائے گا ذرا کے ہیں کہ نوری آڑے ذرا نہ چکنے تو بندے کی نوری آڑنے موت ہی نا اب وہ انسان کا نوری دور آ رہا ہے نا میں بساب بالکل اب انسان کا نوری دور آ رہا ہے جس میں حکمرانی ذہن کی نہیں کلب کیوں کے اور دو ہزار کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں علوم میں دنیا پر اور آنے والا دور انسان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اور عظمتیں لے کے آئے اور ان عظمتوں کی انمانگی کریں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں کسی نبی نے جو موجزہ دکھایا ہوگا دکھایا ہے یا جس ابی نے یا ولی نے جو کرامت دکھائی ہے وہ ساری کی ساری حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حاصل ہوگی تاکہ کوئی فزسسٹ کوئی بائیولوجسٹ کوئی ایسٹرانومر کوئی اسٹرالوجر کوئی تصہیر کانات کے علوم کا ماہر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات نہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ اولیا کے پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان کے علوم اپنے زمانے کے سارے علوم پر آوی ہوتے ہیں. ان علوم کے وارث کو ہیں آپ لوگ آج وہ جو تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ سورہ علم رشرہ جو ہے اس کے متعلق ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ جہاں پر انسان اجدام میں اجدام پبلک کراؤڈ ٹریفک کہہ لو پھنس گیا بندہ اگر وہاں سورہ علم رشک پڑیں گے تو ٹریفک ایک دم سے اٹ جائے گی اور رستے کو جاتے ہیں مثلا میں اور اسد جی جس دن ہم نے برطانیہ سے آنا تھا مانچسٹر ایئرپورٹ کی طرف ہم صبح جا رہے تھے رستے میں ایک حادثہ ہوگیا ساری ٹریفک جیم ہوگی آدھا گھنٹہ تک ٹریفک بند رہی اتفاق ایسا کہ میں اسد جان اور دہراض سے بیٹھے ہم ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے باقی دوسرے دوست دوسری گاڑی میں تھے نہیں وہ اپنی گاڑی تھی اچھا ہم تینوں کے دلوں میں ایک خیال آیا شاید اس کی وجہ تھی کہ میرے دل میں خیال آیا تو ان کے قلب میں آ یا ان کے قلب کی وجہ سے مجھے سوچ آ کہ سورہ علم نشرا پڑھتے ہیں کیونکہ ٹریفک اگر اسی طرح جام رہی تو ہماری فلائٹ نکل جائے گی ہم تینوں نے سورہ علم نشرا پڑھنا شروع کر دی مجھے یاد ہے میں نے تین دفعہ پڑھی استعمال کر لیتے ہیں نہ آ جائے یعنی رستہ بند ہو جائے سورہ الم نشرہ کے کمالات میں سے ہے کہ وہ رستہ کھول دیتی ہے ٹھیک ہے ہاں پارکنگ کے مسئلہ پارکنگ کے کا یہ زبردست حال ہے لیکن یہ ہی لیول نہیں ہے سنگی منجی بہت تنگ کیتا ادھر بارٹی پہ ہونی پیا ہونا اکسپرٹ ہوئی لت مارنے میں سنگو پوڑی برینی جی جانا یا بری میں استف اللہ بابو مرشد ہے نا میں کہا ماڑی مرشد کرو تو ٹنگے کام کنا سا ٹھیک ہے یہ وہ کام ہے جو پولیس ٹرافک پولیس والے علم نشرح اللہ کا یہ اس سطح کی سورہ مارکا ہے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن پڑھایا بھی مولانا اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے دنیاوی امور میں انسان کبھی پھنس جاتا ہے اس سے نکلنے کے لیے پھنس کریں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہو گیا نکلنے کے لیے حل نہیں نکل رہا حل ملے گا سورہ علم رشرخ کے نورانی گے چلو بھائی مزدوری کرتے ہیں اور تمہارا وہ بوجی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جگا رکھی تھی آگے کیا ہے جی ورفانالا کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا الْعُسْرِ یوسرن ان مل اسرے یوسرا اور یہ یاد رکھنا انسرے یو سرن الْعُسْرِ يُسْرًا قرآن پاک میں رپیٹیو سٹائل بہت کم لوگوں پہ کم جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے ریپیٹیو سٹائل یعنی کسی شاع کو ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے نا تو یاد رکھنا ہر غم کی بات خوشی ہے اگر غم آئی گیا تو یاد رکھنا اس کے بعد روح خوشی دیں گے ہمارا قانون ہے آپ جو شخص ہر خوشی کے بعد غم کے بعد خوشی نہیں مانتا وہ اس آیت مبارکہ کا منکر ہے بزرگوں کی سوچیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں اور پھر سرکار کے حدیث میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہو مثلا صبر ہے میں اس دن رسید جی کو بتا رہا ہوں کہ صبر ہے اور شکر ہے دونوں پیارے لیکن سرکار نے کیا ریکمینڈ کیا بتایا نا سرکار نے ریکمینڈ کیا شکر اللہ سے شکر مانگو صبر نہ مانگنا اگر مانگنا ہے تو گزشتہ واقعات پر صبر مانگو آئندہ کے لیے صبر نہ مانگو کیا مطلب صبر مانگو گے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر اس پر صبر دیا جائے گا دیں گے ضرور ٹھیک ہے قانون یہ ہے لیکن پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر دیا جائے گا اور کامیابی عطا کی جائے گی شکر مانگو گے تو پہلے نعمت ملے گی اور پھر اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا کی جائے گی اور نعمتیں ملیں گی اچھا ہاں ٹھیک ہے نا سمجھا رہی تو یہ جو ہم ایک میں عرض جو کر رہا تھا وہ یہ تھی میں نے جو فزکس والی باس چڑھی ہے نا اسی لیے چڑھی ہے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں اور سو کرنا پیچھے آدر کی تک ہیں یہ نہ کریں یہ میرے ویلی کافی ہیں یا ممتازہ بھی کافی کم از کم آپ لوگ پڑھے لکھے نا تو نہیں کم از کم یہ صحیح ہے کہ آپ پڑھے لکھیں یعنی کہ اسے کم از کم پڑھے لکھے ہوئے ہے نہیں تو آپ ایک ڈکشنریز آف فزکس آپ کو مل سکتی ہیں بازار بڑی ہوئے فارن کی جو اچھی ڈکشنریز ملیں آپ کو وہ لے لیں کوئی چھوٹی سی کتاب ترجیحن انگلش اگر انگلش میں نہیں اردو میں پڑھ لیں ٹھیک ہے اور بھی نہیں استاد مل جاتے ہیں مطلب کہ سکولوں کے استاد کالجز کے استاد پروفیسرز ہیں اساتذہ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں بچے جو میٹرک ایف ایس سی وغیرہ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہ لاس کا کیا معنی ہے مطلب کہ ورکنگ نالج نا ایک ورکنگ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ دیکھیں نا ایک طبیب ہے اور اگر طبیب سے طبیعت کو یہ نہ پتہ ہو کہ سودا سفرا اور بلغم کسے کہتے ہیں تو بچارہ کیا طبیب ہوگا کیونکہ اس کو چاروں بیسک چیزیں جو انسانی بدن کے اندر ڈسکشن کرتے ہوئے سب سے بیسک ٹاپکس ہیں ان کو نہیں پتا تو کیا طبیب ہوگا اسی طرح روحانیات میں اب اوپن ڈسکشنیں دنیا میں چھڑ چکی ہیں اب اسپرچل وارفیئر کا دور آ چکا ہے روحانی جنگوں کا اور آپ کو تو پھول بیٹے پتہ ہوگا اور آپ نے اسٹڈی کی ہوگی ڈرنویلو ملسیزیڈک نے ان چلڈرن فورسز کا ذکر کیا ہے بچوں کی فورسز کا ڈرنویلو ملسیزائڈک وہ شخص ہے کہ جو اس پچیس ہزار سال سے پہلے جو بھی ختم ہوا نا اس سے پہلے جب پچیس ہزار سال ختم ہوا تھا تو تھاتھ نام کے ایک بندے نے جو ایمرلڈ ٹیبلٹس چھوڑی تھیں وہ مصر کے احرام مصر سے ٹریس کر کے دنیا کو دے دیے وہ آپ دنیا کے سامنے ہیں کب سامنے آئی دو بارہ کے بعد جو پہلا انعام ہے جو قدرت نے اس کائنات کے اندر دیا ہے دو ہزار بارہ اکیس دسمبر کے بعد قدرت نے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انعام کہ تھوتھ نے جس کی پینتیس ہزار سال اس تو عمر تھی اس نے اپنے اس لوٹی کے اثرات لکھے اور مصریوں کے حوالے کیے اور مصریوں کے تھرو احرام مصر میں پریس کر دیے گئے اس میں اس نے صاف لکھا ہے یہ کدا میرے پاس موجود ہے سائنس <تصفيق> نہیں ٹھیک ہے میرے پاس موجود ہے کہاں لکھے زمرت کی تختیوں پر لکھا گیا کہ انسان ایم کہتا ہے یہ ڈیتھ اور یہ لائف یہ تمہاری دنیا ہے میں اس دنیا سے باہر جا چکا ہوں تو میں یہ راز دے کر جا رہا ہوں کل گلہ نہ کرنا کہ چوری کر کے چلا گیا وہ راز کیوں نہیں کھلا پچیس ہزار سال تک وہ ٹائم ڈائمینشن الو نہیں کر رہی تھی یہ راز اس جزیرے کے ہیں اٹلانٹس کے جو ڈوب گیا تھا پورا ایک بریازم اب اب تو بر تو نہیں ڈوبا لوگ سمجھتے تھے شاید اس بر کی طرح اب بھی ڈوب جائیں گے لیکن وہ نہیں ہوا اس کے علوم میں ایک شفٹ آ شفٹ اوور گیا یعنی وہ علوم جو پچھلے پچیس ہزار سال میں پڑھائے گئے اب آنے والے علوم اس سے بہت بہت بہت, بہت آگے ہوں سمجھ آ گیا اب یہ باتیں ہمیں سمجھ تب آ سکتی ہیں کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم علمی کتابوں کو پڑھ سکے یا کوئی پڑھا لکھا بات کرے تو سمجھ تو سکے نا اب ظاہر ہے جو مقز ماری ہم نے کیا ہر بندہ نہیں کر سکتا میں نے زندگی میں ہر قربانی علم کی خاطر دی ہے صحت کی پرواہ نہیں کی پیسوں کی پرواہ نہیں کی آئی سی ایس پی سی ایس سی ایس ایس کا امتحان لوگ دیتے ہیں جناب تو کہنے ز... اب تو جناب پچیس سال کے لیے جناب ہم تو خدا ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ چوبیسواں سال سال شروع ہوتا ہے پھر بندہ بننا پڑتا ہے تو ان لوگوں میں ان, ان لوگوں میں سے ہوں قربانی دی علم پڑھو میرے والد صاحب ہمارا علم حاصل کرو اب ہم نے جو مغز مارا ہے یا میرے عزیز مار رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ تشتری میں لا کر یہ علوم رکھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اتنا تو کریں نا کال کھالے کھانے کے قابل ہو جائے ہو تھکا ہوا ہوں ایک دو کام اور بھی کرنے لیکن وسیم بیٹے گی نا ضرور سننی ہے تو نہیں بے فکر آج بھی ہماری اس محفل کے میزبان جو ہیں ہمارے موجہ جی پچھلی دفعہ ہم نے لنگر شریف کا جو اعزاز تھا اللہ پاک نے کسی اور دوست کو دے دیا تھا چھوٹے شیر جی نے کیا تھا نا ہاں تو موجا جی کو گلا باقی تھا جی تو مجھے موقع نہیں ملا تو آج جی کی جو میزبان ہیں وہ ہمارے موجا جی موجا پتہ ہے نا ہاں اچھا تو اللہ کے بارگاہ میں ان, ان کے سارے خان وادے کے لیے اور سب کے لیے دو. میرے خیال تمام الفاظ کو خوشی کی خبر تو مل گئی ہوگی تو ابھی سارے محفل کے ساتھی بیٹھے ہیں کسی نے جو ہے نا <متخلا> مبارکباد پیش نہیں کی تو آپ سب کی طرف سے میں جناب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ ہمارے گھرانے میں جناب کے ہاں چھوٹے بھائی جو ہے طارق محمود صاحب ان کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے اور بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ایک بہت ہی پیارا سا اب میرے پاس اخبار کی میں کیسے بیان کروں ایک, ایک تحفہ دیا ہے کہ بس آپ آپ خود ہی سوچ رہے ہیں سب کو بھی مبارک اصل جی کی بات اپنی جگہ درست ہے شاید اوپن کسی نے نہیں کی لیکن فردن فردن بہت سارے دوستوں نے مبارکبادیں دی ہیں اور ابھی بھی کان میں ایک سرگوشی ہو رہی ہے وسیم نے آہستہ سے کہا جی مٹھائی کے نہیں آیا آیا ذرا مٹھائی بھی اس طرح دینا ہے دشائی تاؤں مزہ سرے پر رکھی تک اللہ وہ بھی کرو نال تو پاؤ بھی دکھلاؤ بھی ٹھیک ہے ہاں جی یہ تاریخ کا چونکہ خصوصی دوست ہے نا تو اس لیے ویسے پتہ ہے نہیں کہ آج لگا اتنے خصوصی ہے کہ آج نہیں پتہ لگا تو بچہ چھ تاریخ کو پیدا ہوا ہے جی تو آج کل میرا خیال مصروف زیادہ ہے پریس کے کام میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اب سارے دوستوں آ کے امین الحمد کس طرح پتا نہیں میری پتا چلے میں بس کر رہا ہوں فٹا فٹ آ گیا کریں ٹھیک ہے سر جی جانے سے